امام نے ایک سلام پھیرا اور مقتدی اسی نماز میں مطلب آ گیا تو اب کیا اس مقتدی کی نماز ہو جائے گی جب امام نے دیکھیں نماز کے دوران سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا یہ مسد نماز نماز کا ساتواں فرض کیا ہے خروج بھی سنے ہی ایسا کام کرے سنعت بناوٹ خروج نکلنا منہ ضمیر اسی کی طرف اس کی بناوٹ سے وہ باہر نکلے کوئی کام ایسا کرے جو نماز میں شامل نہیں ہے اور وہ نماز سے باہر آ جائے نماز سے اب تقبیر تحریمہ کر کے وہ نماز میں داخل ہوا اب کوئی ایسا کام کرے جس سے وہ نماز سے باہر آئے تو اس کے لیے واجب کیا ہے سلام کر لے واجب کیا ہے کہ سلام کے ذریعے سے نماز سے باہر آئے تو جب امام نے لفظ السلام کہا تو وہ نماز سے حقیقتاً باہر آ چکا ہے اب اس کی السلام کہنے کے ساتھ اگر کوئی اس کی اقتداء کرتا ہے تو اس کی اقتداء درست نہیں ہوگی لفظ السلام اگر کہہ دیا امام صاحب نے تو اس وقت پھر آنے والے شخص کو اقتداء کی نیت سے امام کے پیچھے نماز شروع نہیں کرنی چاہیے واللہ تعالیٰ